رسالا راضی نہ راضی رضی راضی تا تھا آرٹیکل بندے اعزازی دیکھنا ماشاء اللہ میںحمد رسول کریم کوئی چیز بھی آدمی کو ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی ہے کوئی چیز بھی آدمی کو ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی کو مال جان وقت کا فرق کرنا پڑ مال جان وقت قربانی کرنی پڑتی ہے اور جب کسی چیز پر آدمی کا مال جان وقت لگتا ہے تو یہ تین چیزیں جس چیز پر لگ جائیں اس انسان کو فائدہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں آدھا کلو فلاد سویٹزرلینڈ کے لوگ رہتے ہیں آدھا کلو فولاد آدھا کلو کے کتنی گھڑیاں بنتی ہوں گی جی پچیس تو بنتی ہوں گی جی پچیس گڑی بندی آدھا کلو فولاد ہو گیا جی ایک سو پچاس روپے کا اور جب گاڑیاں بنی اس کی طرف وہ پندرہ لاکھ تک پہنچ سکتے کیونکہ اس پر انسان کی وقت لگا انسان کی جان لگی انسان کا مال لگا ایک جگہ کے خروے آئے تو اخبار میں کہ ایک جہاز کو بنانے میں کتنے آدمیوں کا کتنا وقت لگتا ہے ہائی جہاز کے بنانے کا وہ سارا انہوں نے وقت جو خرچہ وقت آدمیوں کی تعداد جمع کی نا اور اس کے بعد پھر جو ایک آدمی کا سفر ایک مہینے کا ایک گھنٹے ہو جاتا ہے اس کو کیا تو میں سارا وقت سب کو جب برابر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بالکل برابر ہے وہی وقت لگ گیا ایک آدمی کا تیز رفتار پہنچانے کے لیے اور اتنے آدمیوں کا وقت وہاں لگا ہے نے میں تو اتنا مال جان وقت جب لگائے وہاں پر تب جان بنائے تب ایک آدمی کو رفتار حاصل ہوئی ہے تو بات ہوئی آ جاتی ہے وہاں تک جان جان مال وقت کے لگنے کی جب آدمی کا جان مال وقت اپنی اصلاح کے سلسلے میں لگتا ہے اور ایک ایک عرصہ دراز تک پابند رہتا ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے کر سہ دراز تک آدمی پابند رہتا ہے تو اللہ کرتا ہے پھر سے بات اس کے اندر پکی ہو جاتی ہے جس کو بھی سائیکل پر بٹھایا وہ گرا ہے اس کے لیے گھنٹے, ہی گھنٹے ہیں ایک ہی دن میں ماشاء اللہ. ایک ہی دن میں دو تین گھنٹے مسلسل لگے ڈمنڈول ہوتا ہے نا کچھ ایسا ڈمنڈول ہوتا ہے اور پھر کرتے کرتے ایک وقت ہے اس کے بعد پھر آدمی پکا ہو جاتا ہے شعبۂ نفسیات والوں نے مجھے بتایا نا تقریر کرنے کے لیے شعبۂ نفسیات وہاں پر یہ لوگ آج کل کی جدید نفسیات یا فرائڈ کو فالو کرتے ہیں فرائیڈ کو اور فرائیڈ میں جو سیکس پر بات کی ہے بڑی سیمت سے بات کی ہوئی ہے اس پر سے ہوا ہے کہ سیکس کی کوتاوں میں سو فیصد لوگ مبتلا ہوتے ہیں دس نوے کے ننانوے کو نانوے فیصد اس کا اقرار کرتے ہیں اور ایک فیصد یا دس فیصد اقرار نہیں کرتے ہیں اور جو اقرار نہیں کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو گویا اس کے نزدیک اس چیز کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے تو ان طلباء سے میں نے کہا کہ میں تو ایک معمولی حیثیت میں ایک سلسلے کو فیل رہا ہوں تھوڑے لوگ ہمارے سلسلے میں بہت سلسلہ ہے بھی نہیں ہے اور لیکن میں کہا یہ بات میں آپ سے کہوں کہ سو فیصد عام آدمی کی اصلاح کرتے ہیں سو فیصد ہی کامیاب ہوتے ہیں نوجوان غیر چھیاس ہزار لوگوں سے جنسی کوتائیوں سے نکال رہے ہیں ہم سو فیصد کا نیا ہوتے ہیں اور کافی کوتائیوں کے آدمی لوگ اللہ فضل فرماتا ہے تو ان کی سلاح ہو جاتی ہے بڑے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں سن بڑے حیران ہو رہے ہیں کی کہ کیا کہہ رہا ہے اور کی دنیا نفسیات کا اتنا بڑا فلاسفر اتنا بڑا ان کا اس اس کی سو سو اس کی اس کی بات کو ایک, ایک, ایک سو اسی پر رد کر رہا ہے نی? اس بالکل ہو جاتی ہے یہ تو قوت ایمان ہے جب آدمی کا توحید پکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا توحید پکی ہوتی ہے نی? اور اللہ تعالیٰ کا دھیان پکا ہوتا ہے توحید میں ساری چیزوں کا بھال ایک مالک فوائد دینے والا نقصان دینے والا نقصان سے بچانے والا فائدہ دینے والا سب کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی زار کے ساتھ ہوتی ہے ہو جاتی ہے اور جب یہ دھیان قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بس آدمی بالکل اللہ فضل فرما دیتا ہے لیکن اب یہ چیز بھی سائیکل کے توازن والی بات ہے نا اس کے اس کے لیے ایکسرسائز ہے, ایک ہے. مشق ہے نا کتنی دیر لگے رہے ہیں آپ لگے رہے ہیں کے رہے, رہے ہیں لگے رہے ہیں کرتے کرتے کرتے پا لیں گے جب باتن نے توازن کا نقطہ پا لیا کوئی کو کہازن کہاں پر ہے نہ آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے نہ چہرے پر لکھے ہوا ہے کے ہاتھ میں کوئی پکڑی ہوئی ہے توازن جی. توازن نے تو جب باتن میں آ گئی ہے میں آ گئی ہے آپ نے کو کنٹرول کر پو کیبی تیسے ہی جب بہتر میں توحید پکی ہو جاتی ہے یعنی تو توحید کا رسوخ ہو جاتا ہے اور جب بلا تلا کے حاضر نازر ہونے کا رسوخ ہو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے بس آدمی کی زندگی مکمل قابو میں آ جاتی اثر کرنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں اس کو بولے آدمی سنیں جہری ذکر جو کرواتے ہیں تو اسی جان کے ساتھ کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے غیر کا طلب نکلا باہر نکل کر گرا اور اللہ کے سطح اللہ کا تلک اندر آیا اللہ دیکھ رہا ہے حاضر ہے نازر ہے ہمارے ساتھ اللہ کا ناظر ہے, ہے ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے مائی ہے ہمارے ساتھ تو حاضر الضران نا ناظر نا حاضریت ناظریت مائیت تین باتیں موجود ہے مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ تو تین باتیں پکی گئے بس کوئی زندگی کنٹرول اور انسان کا باطن تو کسی وقت خیال سے خالی نہیں ہوتا ہے باطن تو کسی وقت خیال باطن میں خیالات کی ریلے خیالات کی لڑیاں چلتی رہتی ہیں کبھی باتوں کا دھیان رکھے آپ نے کبھی ایک دھیان پانچ منٹ تو دوسرا دھیان تو تیسرا دھیان چوتھا دھیان لگا ہی رہتا ہے بات ایسے لیے صوفیہ پاسن فاصل ذکر کی مشق آتے ہیں خیال فاس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو تاکہ باطن میں کسی خیال کی رو کے آنے کی جگہ ہی نہ رہے عبدالحبور صاحب اس دفعہ جو کنوکیشن ہو رہا تھا نا اس دفعہ جو یہ ٹاپت لڑکا تھا یہ اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ہاتھ کا ہی ٹرینڈ ہوا ہوا تھا جی تو اس میں میرا خیر وہاں کبیر کالج میرے پاس آیا تھا کہ میں جی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرا کنوکیشن ہو اس میں آپ ضرور آئیں تو حالانکہ لڑکا شیئر تھا لیکن ممنون احسان تھا کہ اس کی سے مجھے یہ راستہ ملا اور میں نے ٹاپ کیا خیال اس کے اندر طلب تھی اور استعداد تھی تو اس اس خیر اس کے لیے میں کیا جی گیا میں جوں وہاں پر پہنچا اور جو آدمی انتظام پر تھا پروفیسر صاحب سمجھتے کہا جی کہ آپ کا نام تو ہم نے سیکورٹی لسٹ میں نہیں بھیجے ہوئے اور خیر بیچاروں کو ڈر تھا کہ پرنسپل کے پاس کا اس کا نمبر ہے تو اس کے اگر میں کو کھڑا کرنے کا کہا ہوا ہے تو اوپر خفا ہو جائے گا کہ مجھے جو جو مجھے کچھ بہت ساری جگہ ہو جاؤں گا سیکورٹی <تصفيق> سلام تلام ان کے ساتھ خیر جب کہا کہ آپ کا نام سیکورٹی لسٹ نہیں ہو اور یہ بات کریے میرا منہ میں پانچ سیکنڈ ایڈیشن لگے خیال کے ساتھ ہارمونا نکل آتا ہے تو ایک آدمی سارا دن سے لوگوں کو ساتھ کا میں والوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہو جگڑ رہا ہو جھگڑا جگڑ رہا ہوس کا جھگڑا جگڑ رہا ہو تو ایک طرح کی خاصیت بیماری کا سبب پیدا کر رہا اور بعد میں جب ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج مال جیو اس کی جو ہے کارڈیوگرافی کرو جی اکو کارڈیوگرافی کرو جی اور کیا کیا ہوتی ہے کرو گرافی کرو فلانی کرو تو اس بات اپنے دھیان کو قابو میں کیوں نہیں کرتے ہو دھیان کو قابو میں کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ہمارے بڑے عزت سات جو ہے وہ سوا لاکھ دفعہ اللہ اللہ کا ویز کرتے ہیں پورے چوبیس چوبیس گھنٹوں چو کو ساٹھ پہ چودہ ہے چالیس منٹ ہے آپ چودہ سو چالیس منٹ میں سوا لاکھ کو آپ شامل کریں گے تو ایک منٹ میں کتنے کے دس بار تو آ گئے ہیں سات بار آ گیا ہے اب اس بات میں خیال میں غیر غیر کے جانے کی جگہ ہی نہ رہی غیر خیال کی جگہ ہی نہ رہی سچ بات ہے یہ جو ہمارے مختلف کام جھگڑے بکھڑے ہوتے ہیں نا اس کا تھوڑی دیر کا وقت جس وقت ضرورت پیش آ رہی کو کرنے کی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے اس فکر کو دن رات اس میں جھگڑے میں لگی ہوتی لگے سنتر سر میں ہماری ڈیوٹی تھی تو اس میں ایمرجنسی ہمارے ایمرجنسی گیا تھا اس میں یہ ابھی میرا خیال ہوتا ہوگا یہ گولیاں لگے ہوئے لوگ بہت آتے تھے وقت تھا کوئی زور کے کئی وقت رہا اور کتنا گولی لگا ہوا آدمی آیا اس کے جگر سے پار ہوئی اس کو میں نے بیڈ پر ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے معذوث کرنے کا شروع ہو گیا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ آدمی کسی کے ساتھ شدید جنگ میں ہوں چلا اور لڑ رہا چہرے پر مکھرو اثر آ رہے تھے اس طرح سے غصے میں ہوتا ہے اور مکرو ہرکتیں کرتا ہے اپنے دشمن کو دیکھ کر سر اس طرح کا چہرہ بگڑ رہا تھا سیاہ ہو گیا چہرہ بگڑ رہا ہے اور گویا مسلسل جنگ لڑ رہا ہے اور جتنے آدمی کے پاس کھڑے ہیں کسی پر نماز کا سر بنوازی کا دھرا سب پر چھایا جتنے برادری کون ہے آدمی کون ہے تم نے بتایا کہ تاکال کا فلانا قاتل ہے اس کو لگی ہے اس کی روح پر او جھگڑا اور وہ اور, فساد اور او ساری تاریخ ہو رہی تھوڑی دیر بات کی بہت ہو گئی کیا جین پر سوال میں سوال بھی اسی کے کل پر سارے بدن پر آئے جسمانی لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے روحان لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے راجیہ کو کمرہ کر رہا ہے روشنی کو اندورانیت کو کم کرتا رہا ہے جس نقصان ہو رہا ہے بدن کا مبتلا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے فاسد سوچو میرے حفاظت خیر اور میں نے بھی آپ کو سال دیا کہ پانچ سیکنڈ گزرے نہیں ہوتے کہ فاسد خیال کیا سر بس ہارمون بدن پر آ جاتا تو کیوں آدمی ایسے دھیان میں رہے جس کے لیے خوشگوار ہو جہاں تک کہ خوف کا جو دھیان ہے نا خوف کے دھیان کے بارے میں سوچے لکھا ہوا ہے کہ خوف کا دھیان جو اتنا کیا جائے کہ جو آدمی کو گنا سے روک سکے فکر اس زیادہ خوف کے دھیان سے آدمی موتر ہو جائے گا یہ جو ہے تو ڈپریشن میں چلا جائے گا جو کہ شریعت کا مقصود نہیں وہ شریعت کا مقصود نہیں شریعت کا مقصود خوف یا صرف اتنا ہے کہ آدمی کو گنا اثر ہو اقتدار زیادہ کسی آدمی پر زیادہ خوف کاری ہوا تو اس کو رحمت کے مضامین سنائے جائیں تاکہ اس کا اثر ظائل ہو اور اس کو زیادہ نہ کیا جائے اسی وجہ سے جو ہے تو خوف کو کرم مجید میں تھوڑا بیان کیا گیا شوق کو زیادہ بیان کیا گیا خوف کو تھوڑا بیان کیا گیا کے بہت کسی واضح کے لیے کہ خوف کو اتنا زیادہ دھیان نہ کریں کہ سننے والوں کی بار راج سے باہر ہو جائے اور ان کی سہایتا میں نقصان ہو جائے یہ بارے بولانا تارک جمیل صاحب ہے نا کہ بیان بلا کی تاثیر ماشاءاللہ ماشاء اللہ ہم ایسے میں سنتا نے کہا مولانا تارک جمیل صاحب تو بزرگ ایسا او او ایسا بیان کرتے یار مولانا تارک جمیل صاحب سے کہا ملیں گے اب اتنے لوگ ہو گئے ہیں یار ہماری مسجد میں مدینہ نے مسجد پشاور یونیورسٹی میں جماعت آدھی وہ دیکھا میں نے کو یہ تو فلاں تعلیم میں جو میرے سامنے آ کر داخل تھاف تو تو کو دھیان کرنا شروع کیا وہ تو کیبل ٹیلیویژن کے زمانے کا آدمی ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ جو دھیان کرنا شروع کیا مجھے جو ہوئی؟ مجھ پر جو ہوفتا نہیں ہوا اور میں چیخے مار کے زمین پر گر گیا اور سے جب مضمون بددار تب میری حالت بدلی مزمون کو بیاں جاری کرتا جا رہتا پھٹ جاتا کہ مارتے خیر اسلام آباد کے اجتماع میں چلا گیا تھا تو وہاں اس کا بیان ہو رہا تھا تو چونکہ اجتماع کا بیان تھا وہ بیان میں نے سن لیا سات دن سات دن <laughs> <laughs> <laughs> ملتا <gül> مطلب ہوں کا میں کہا جاؤں بیان کیا تو اس نے پھر مجھے اندازہ میں اعتدال سیکھ لیے کچھ مزمور کو بیان کرنے کے بعد بنایا بیان کیے تاریخی واقعات ہیں مضمون ہوتا ہے جنت کا جہنم کا پھر آگے تاریخی واقعہ جاتا ہے پھر اصول کے وانی آ جاتے ہیں بدل رہا اپنے مضامین کو ہمارے ہم لوگوں کا خیال ہو جائے ہر چیز کا اس نماز ہوتا ذکر کے چیپٹر ہوتا زکات کے چیپٹر ہوتا بس اس طرح چپرواہی ہوتی ہے تو وہ تو ایک تصویر کی چیز ہے وہ تو ایک رقو میں ایک نماز میں آدمیوں کو پیغام دینا چاہتا ہے اور تنوع ایک دوسرا مزم بدل بدل کر اس کی تاثیر کو بدل رہا ہے یہ زیادہ انجینئر ہے نا ایک کو سیکریٹرس نے ڈاکٹر چتویز نے کہا کہ تم ڈاکٹر کی مجلس میں جایا کرو تو چھ مہینے مجلس میں ہے پھر اس نے اس کو جا کر کہا کہ چھ مہینے میں آ... تم... تم... تم... پچاس فیصد تمہاری دوائی سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور پچاس فیصد اس کے پاس جانے سے ہوں تو ہوں تو مجھے بھی یہ بات بتائی میں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ میں خوشی ہو جائے کہ آپ ہمارے آنے پاس آنے سے کیسے ٹھیک ہو گئے اس نے کہا جی زندگی کے بارے میں میری وہ تھی غلط نظریات اور عقائد اور معلومات تھی تو اسلامی تعلیمات کی روشنی کے وہ درست ہو گئی اور وہ مجھے اچھا خاصا تکلیف میں ہے وہ تلا کی بلا تھا وہ جب درست ہو گئی تو مجھے پچاس فیصد صحت حاصل ہو گئی اللہ کا شکر ہے خیر اپنے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آج آپ کی تقریب میری طبیعت خراب ہوئی ہے موجود سیکٹر تقریب پہلے نا اس طرح کی واپس ہوئی ہے اور میری طبیعت خراب ہوئی ہے اور وہ اس کے بعد سے سیکٹری کے پاس گیا اس نے کہا اس کو میں نے اتنی کہا کہ تقریر میں میری طبیعت خراب ہوئی ہے لیکن جیسے میں کنسلٹیشن کے لیے اپنے علاج کے لیے پھر گیا انہوں نے کہا ہو جب ایسا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی تقریر میں مجھ سے اس ڈوبے قرآن کے بارے میں ذرا مجھ سے کوتاحی ہوئی گئی جو قرآن ایک پیٹرن ہے نا تھوڑا سا میں اس کو کوتائی ہوئی اسے پیٹرن کے خلاف دیا